بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بهيسان إلى يوم الدين فعوذ بالله من الشيطان رجيء بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون محترم سامعین دلی بھائی اور دلی بھائیوں اور دوستوں ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسلامی فرائض مقرر کیے ہیں ان میں ایک بڑا اہم فریضہ ہے احسان کو تسلیم کرنا اعتراف کرنا اور احسان کا شکر ادا کرنا ہر انسان پر اللہ تعالیٰ نے اتنے احسان کیے ہیں کہ اگر ان احسانات کو گنایا جائے ان نعمتوں کا شمار کیا جائے تو بالکل ناممکنات میں سے ہے ہم نے اور آپ سے ہر انسان پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور انعامات کا انعامات کا احساس ہونا چاہیے دل میں احساس ہو تصور ہو اور زبان اور عمل سے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور فداری کا ثبوت دیا جائے آج سب سے بڑی کمزوری دوستوں ہمارے اندر یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسان فراموشی سے کام لیتے ہیں مخلوق کا تو احسان دن بھر میں پچاس مرتبہ ادا کرتے ہیں لیکن بڑی بدنسیبی ہے کہ اللہ رب العالمین کا احسان اور اس کے فضر و کرم کی شکرگزاری کرنی ہو میں ایک دن جمعے کے لیے آیا کرتے ہیں یہ بڑی بدنسیبی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنا شکرگزار دندہ بنائے رب آدمی نے فرمایا وما بھی کم نئے سامنے ہوا میرے بندوں اپنے پیر سے لے کر کے سر تک آ, آ, اپنے زندگی کے تمام تمام معاملات کو دیکھو ہر وقت چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی نعمت وہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہے اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ہو اور ہمارے اندر یہ اعتراف ہو اعتراف ایسا کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری پر ہم کو مجبور کر دیا جائے اللہ رب العالمین کے نیکمندوں نے ہمیشہ اللہ رب العالمین کے احسانات کا شکریہ ادا کیا لیکن کچھ عملی اور بے وفائی کا ایسا دور چنا کہ ہم اللہ رب العالمین کی نہ شکری کرنے لگے رب العادی نشا فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالی کا شکر ادا ہونا چاہیے اللہ رب العالعالمین نے فرمایا اللہ تو اپنے بندوں پر بہت زیادہ فضل و کرم کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکری سے کام لیتے ہیں اللہ رب العالمین کے سنا کا احساس اور فکر ان کے دلوں میں نہیں ہوتا رسول اللہ کے نبی صبح صلاح السلام نے بلائیں ہم وقت ہمیں اور آپ پر سب سے بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے اللہ نے ایمان باللہ ایمان بالرسول رسول سے ہمیں نوازا ہے آسمانی کتاب پر اور اللہ تعالیٰ کے خطا... اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء پر ایمان لانے کی توفیق دی جس کی بڑی برکتیں ہیں لیکن آج یہ بھی ناشکری ہے کہ سب سے بڑی نعمت کی ہم نہ شکری کرتے ہیں اللہ کے نبیہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اخلاح سے لائش کرام کا مل جانا توحید اور اصالت پر ایمان کے توفیق مل جانا یہ اللہ اوپر والنا اور دنیا کے تمام کرما پہنے والوں پر بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا عظیم ہے لیکن مشکل ہے ورا کم نہ لا سے اکثر لوگ اس کی شکر گزاری اللہ کی شکری گزاری کے بجائے نہ شکری کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کے مشہور قدر نبی تھے امبیا رہے مسترات اسلام کے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اس طرح احسان جب دیکھا سُرحمان کی اللہ رب اللہ رب الکرم سے میں کے کے دربار میں رکھا ہوا ہے دیکھتے ہی فوری طور پر کہا ہاں رب بھی یہ میرے رب کا ہم پر بڑا سد رہے ان سے جس نے اور اللہ اتنا بڑا فضل ہم پر اس لیے کر رہا ہے کہ میرا امتحان ہے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ناشکری ادا کرتے ہیں میرے بھائیوں بہت بڑے انعامات اور احسانات ہیں دل میں ہو احساس ہو کہ آئے سب آج سے تقریباً دو سو سال قبر ایک اکتر قسم کا ہندو مسلمان ہوتا ہے مسلمان ہونے کے بعد اس نے توحید کا تعارف کروا دی کتنی اچھی بات کہی تھی سر سے اور ایس تک دیکھا اٹھا کر جب تک جب پلک کچھ بھی نہیں کوئی میرا جل بغیر نہیں کوئی میرا انسان ایک سانس بھی لیتا ہے تو اللہ رب العانند کے فضل و کرم سے لیکن انسان نہ شکری کرتا ہے اللہ نہ فرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا شکر گزار بنائے نمبر دو اللہ کے بعد سب سے بڑا شکر ہمارے اوپر اور سب سے سے بڑا احترا صدر و کرم اور احسان جو ہے انبیاء کا ہونا چاہیے خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ایک ایک بات جن کا ایک ایک طریقہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے ارسلنا کا الا رحمت اللہ عالمین ہم نے اپنی نبی کو گھیرا ہے تو رحمت اللہ عالمین بنا کر کے رحمت ہم پر پر رحمتوں کی بارش ہو اور ہمیں احساس بھی نہ ہو کہ نبی کی برکت اللہ نہیں کیا عزت دنیا کے اندر دی ہے نہ شکری سے بادھا ہو شکرگزاری کرو نمبر تین اللہ اس کے رسول کے بعد کائنات میں اللہ رب العالمین کے بعد ہمارے وجود کا سب سے بڑا سب ہمارے ماں باپ بنتے ہیں اس لیے ماں باپ کے احسانات ان کی خدمات ان کی تعلیم تربیت اور ان کی قربانیوں کا اولاد احساس کرے اور اس طرح سے احساس ہو کہ ماں باپ کی نافرمانی سے ہم, ہمیں رسا لیں دوستوں آج بڑی ضرورت ہے ہم اپنے ماں باپ کے قدردہ بنیں انہوں نے جو ہمارے جانی مالی قربانیاں کی ہیں اس کا احساس ہو اور احساس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہمیشہ ان کا ذکر خیر کریں اور ان کے دانت ورما بنڈاری کرے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے انشکرلی والی والی گریچا میرا شکر کرو اور میرے ساتھ اپنے ماں باپ کا شکر ادارے بنو اور شکر داری کہاں اگر رسول نے مائی لے شاس نمائى تم اپنے ماں باپ كى بات كو چھى اگر تمہارے ماں باپ تمہیں کہے دھر نکل جا تو بس پرت کے جواب نہیں دينا ان کی بات ماننا اسے چھوڑ کر کے چلے جانا آل اللہ ہيں ہم, ہماری اولاد کو اور ہم سب كوى اپنے ماں باپ كا گزار اور سادھار اور احسان کو رات کرنے والا بنا نمبر چار میرے بھائیوں بہت ہی ضرورت ہے کہ ہم اور ماں باپ کے بعد اپنے بھائی بہن اپنے کرا بتان چھوٹے بڑے جو ایک ایک سے کے ساتھ احسان کرتے ہیں ہر بڑے بھائی کا اطلاع میں چھوٹے بھائیوں کا احسان ضرور ہوتا ہے یہ دوسری بات ہے کہ آگے چل کر کے چھوٹا بھائی ایسا بن جائے کہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ احسان کرے یہ احسان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ جو احسانات ان کے ہیں اس کو بھی کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اسی سے ان محبت پیدا ہوتی ہے اللہ کے نبی سیوس براہ کے بھائیوں نے ہی کہا تھا کہ اللہ لگا دعا فرق اللہ علینا اے یوسف تو نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا بڑا کرم کیا اور اس کی وجہ یہ ہے اللہ کی قسم خواہدے کہتے ہیں کہ اللہ نے تُس کو ہم پر سزیلت دے رکھی ہے اور اللہ نے تُس کو منتخب کر رکھتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق حسیٰ فرمائی اکولوک اولی خانا واستکر اللہ من کل غمب واتو اولی نمبر چار الحمدللہ رب العالمین نمبر چار جن کے ساتھ احسانات کرنا ہے بہت ہی ضروری نمبر پانچ میرے بھائی اس دو گے میاں بیوی ایک دوسرے کے احسانات کو یاد رکھتے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جوڑے خوشگوار ہوں تو شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی بی کے احسانات اور اس کی قربانیوں کو یاد کرے اور اس کا اعتراف کرے اور بیوی بی کو چاہیے اپنے شوہر شوہر کو چاہیے اپنے بی, آ, آ, اپنی بیوی بی کے جب تک دونوں ایک دوسرے کے احسانات کا احساس نہیں کریں گے اس کا تسکرہ نہیں ہونا اور انہیں احساس نہیں ہونا تب تک کوئی زورہ کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی حضرت نے اپنی بیوی بی حضرت خادندہ کا تسکرہ اے عائشہ اور اے دنیا میری بیو ب خبردار ہماری خدیجہ کے بارے میں ہمیں کبھی منامت نہیں کرتا کیا کرنا کیوں میری خدیجہ معلوم ہے کون ہے اللہ کے کشم میری خدیجہ وہ ہے کہ جب لوگوں نے انکار کیا تو وہ میری تصدیق کی ایمان لائی جب لوگوں نے جچنایا تو اس نے میری تصدیق کی جب لوگوں نے ہمارا انکار کیا جب لوگوں نے ہمارا ہمیں چھوڑ دیا ہمارا اس نے ساتھ دیا کمال تو یہ ہے اللہ نے جتنی اولاد ہمیں دیا ہے وہ سب ہماری خدیجہ سے دیا ہے تو دوستو, اب کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہماری بیوی کو ہمارا کوئی احسان نہیں کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کوئی اور کہہ سکتی کہ نہیں نہیں ہمارے شوہر کا ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے احسان دونوں کے ہوتے ہیں احسانات اے شروع سے لے کر کے آخر سکتے احسانات کو چاہیے کیا کرنا چاہیے اس سے آپس میں ارفت محبت اور رشتے میں پائیداری ہوتی ہے نمبر چھ اللہ رب العمی نے ہمیں حکم دیا شیخ اور مزدور شیخوں کو چاہیے کہ اپنے مزدوروں کے خدمات ان کے احسانات ان کی خوبیوں کا تسکرا کریں اور مزدوروں کو چاہیے کہ اپنے شیخ سے بفائی کے بعد اس کے احسانات کا خیال رکھیں اگر اس سے کچھ غلطیاں کچھ کوتاحیاں ہو جائیں تو کوتاہیوں کے بجائے نیکیوں پر نگاہ پران پاک نے تھا مزدور کی تاریخ کی آ رہی ہے مزدور احسان اس کی خوبیوں کا اس کی نیتوں کا خیال ہونا چاہیے نمبر سات بہت ہی ضروری ہے کہ ہم دنیا میں جہاں رہتے ہیں جس ملک میں جس علاقے میں جس کھیت میں وہاں کے حکام وہاں کے ذمے دار اور وہاں کے اپنے بڑے لوگوں نے دیکھے بھی کچھ احسان آ ملک بھر گاؤں پر ہمارے اوپر ہوتے ہیں ان کے بھی احسانات اچھا رکھا جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے خالق کا بھی شکر گزار اور مخروق کا شکر گزار بنائے اور دوسروں کے احسانات اور ان کے انحامات اور ان کے بھلائیوں کا اللہ تعالیٰ احساس کرنے والا بنائے الحال عالمین ہم نے جو بیماروں سے بھرکول تھا سرما جو مخروط ہے ان کے قرض کو ادا کرا پریشان ہر لوگوں کی پریشانی کو دور کر دے اہان عالمین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس سلطانہ اور ان کے اعمال و کو روک لے اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے ہاتھ شعیب سلطان حد بہت اللہ اور ان ہدا کے تمام ساتھیوں کو ہر بھلا ہر آفت ہر مصیبت سے بچائے ان ہدا سے وہ لے جس میں آپ کی ہدا امت کی بھلا قوم اور وطن کی خیر ہو ہر ایسے چیزوں سے ان کے ہاتھ کو روک لے جس میں آپ کا غلط امت کا نقصان اور تاب و ملت کا نقصان اور خوش رہا ہے تمام اسلامی ملکوں کو امن و گہوارہ بنا دے اور جہاں مسلمان اقلیت میں اللہ ان کی عزت اس عصمت اور ان کے عزمت و جان کے بادت فرما اللہ, رحمكم اللہ, ان اللہ و مسلمان عباد اللہ رحم اللہ انہ امرسن عید ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میں لائکر کو دبانا نہ بھولے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے